بسم اللہ صحمۃ اللہ علی محمد و محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باقی تمام خران گرمی برادن صاحب خوش کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درہ نمبر تین سو تیئیس ابلک اکتیس ہے اور ہمارے سلسلہ دس جو ہے دو آئی ہے ہاں جی دعائے صوبیہ میں ہے کتاب شریف میں سے تو تین سو تیئیس شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور ایک اکتیس جو ہے ایک اکتیس جو ہے دعائے صوبیہ کا اندرس نمبر اکتیسواں ہے تھرٹی ون ہاں جی تو اس میں جو دعا صوبیہ کا جو ہے پیروگراف یعنی اللہ ہمہ چودہ اللہ ہما میں سے ہے ان میں سے چوتھا اللہ ہمہ بھی ذیل میں ہمارے گفتگو ہے ان میں محترد دعا کی پیراگراف ہے ہاں جی تو چوتھا لام تھا اللہ میں نے عنظل میں کہ حاجتی و انقا سران ہو رہا یہ وضوحان و عملی وقت کر تو رحمت گۂ واسل قیا قاضیہ عمور یا شاف صدور قما من البحر ان تجر نمن عذاب صعیر یہاں تک جو ہے آپ تک پہنچ چکا ہے اور یہ آخری دو لب سے دو دعائے و من دعوت صبور و من فضنت القبور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانیں دعوت صبور سے اور فدنت القبور سے اب دعوت صبور سے کیا ملات ہے اور فدنت القبور سے کیا ملاتے ہے آج جو ہے دعوت صبور سے چونکہ قرآن میں بھی یہ لب آیا ہوا ہے اس وجہ سے اس حصے پر تھوڑا توجہ دے دوں گا آپ لوگوں کو تو دعا نمبر آٹھ ہے اسی چوتھے پیراگراف کہانی وہ من دعوت صبور تو یہ معطل مختصر دعا کا جو اس میں من حرف ہے و اور کے معنی منص کے معنی دعوت سو دو لف ان دونوں کی توضیح جو ہے ضروری ہے یہ دعا ہم دعاؤں میں سے ہیں چونکہ قیامت سے مربول رکھتے ہیں میدان قیامت سے مربور رکھتے ہیں تو دعوت و دعا کے معنی ندا پکار بلاوا طلب فرمائش درخواست وغیرہ ہیں یہاں جو ہے دعا میں پکار جو ہے اس دعا میں جو ہے پکار ندا مناسبی یہ دو لفظ جو زیادہ مناسب ہے باقی الفاظ کے مقابلے میں اور صبور کے معنی جو ہے لغت میں ہلاکت بربادی معنی کیا ہے ہاں جی تو امین دعوت صبور ہلاکت کو پکارنے سے اے اللہ میں تیرے درگاہ میں پناہ مانتا ہوں ہاں جی چونکہ صبر یہ جو پھیلے صور پھیلے صبرہ یس yes برو صبر بصوراً ہاں جی، اس کے معنی لکھا لغت میں لانت کرنا داحت کرنا ہلاک کرنا ناکام و ناموراد بنانا القام و سدید یہ منعقے اسبور سیاح اس لغت جو ہیں ہاں جی نی اچھا یہ مفردات راغب جو قرآن باقی جو ہے عربی لغات کے خاص تشریحات جس میں ہیں عربی لغات ہیں قرآن پاک کے قرآن لغات ہیں مرادات راغب نامی کتاب میں وہاں فرماتے ہیں اسور اس اس اس الحلاق صور ہلاکت کے معنی میں ہے کے معنیٰ ہلاکت کے معنی میں انہوں نے قرآن پاک کا اعتماد ہے قال اللہ تعالیٰ شیران قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا دعاؤ ہونا لے کر وہ لوگ وہاں ہلاکت کو پکارے گا یعنی جنتی جب میدان قیامت میں اور جہنم میں ہلاکت کو پکارے گا اس طرح لحمتیں لاتت الیو معاش میدان قیامت میں تم لوگ جو ہیں مت پکارو سب و ایک دفعہ ہلاکت کو مت پکارو وت و سب و رن بار بار ہلاکت کو پکارو نہ آج تو میرے کو فارم اور مجرمین سے مخاطب ہے ایک ہلاکت کو مت پکارو لا تووں الیوم سور واحدہ ایک ہلاکت کو مت بغارو بلکہ بار بار ہلاکت کو پکارو ہاں جی یہ جو ہے مفرد میں نے ان ہاتھوں کا حوالہ بھی دیا ہے اور قرآن میں بھی یہ ہے صور کے معنی ہلاک کے معنی میں ہلاکت کے معنی میں تو ایک نتیجہ یہ ہیں ان دو لغات کے حوالے سے ان لغات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ سور یعنی ہلاکت و بربادی کے معنیٰ ہے معنی میں ہے یہ لفظ صور جو ہے ہلاکت اور بربادی کے معنی میں تو ترجمہ یہ ہو جائے گا وہ مین دعوت صور کا ہاں جی تجمہ اے اللہ تو مجھے اقامت کے دن ہاں جی بریکڈ میں گئے اللہ تو مجھے اکیمت کے دن ہلاکت و بربادی کو بربادی کو پکارنے سے اپنی پناہ میں رکھ یا مجھے نجات دیں مجھے بچا لیں یہ سب معنی صحیح ہے ہاں جی مجھے نجات دیں مجھے بچا لیں یہ معنی صحیح ہے یعنی وہ مند دعوت سور یعنی اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ہلاکت و بربادی کو پکارنے سے اپنی پناہ میں رکھیں اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ہلاکت و بربادی کو پکارنے سے نجات دلا دیں نجات دیں ہاں جی اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ہلاکت و بربادی کو پکارنے سے بچا لیں یہ سب معنی صحیح ہے تومین دعوت کے صبر اس دعا کی تھوڑی سی توضیع ہے تو قرآن پاک کی متعدد آیات سے معلوم ہوتی ہے ہاں جی کہ میدان قیامت میں کافر و مشرق اور مجرم و ظالم لوگ اپنی فضیحت و بدبختی اور آگے جہنم کے عذاب کو ہاں جی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کے دن تو چی ہو پکار اور فریاد کرتے ہوئے کہیں گے وہاں پر لوگ جو جا سامنے جب اپنی بربادی دیکھیں گے عذاب کو دیکھیں گے اپنی انجام کو دیکھیں گے تو وہ چیخ و پکار فریاد کرتے ہوئے کہیں گے ہائے افسوس ہم ہلاک ہو گئے ہائے افسوس ہائے افسوس ہم تباہ و برباد ہو گئے اور اپنی بات بختی پر واسبورہ کے کر ماتم کریں گے یعنی افسوس ہم ہلاک ہو گیا افسوس ہم ہلاک ہو گیا بول کے وہ پکارتے رہیں گے چیختے رہیں گے ہاں جی. اور سر سینا پیٹتے رہیں گے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ فریاد کریں گے اکمان کا مدد میں چنانچی ارشاد اللہ فرماتے ہیں ویزا القو منہا مکان ذیقن مقررین داو نالے کا سورہ یاد سورہ فرقان آدم تیرہ ہیں تجمہ اس کا یہ ہے ہاں جی ویزا الق و مکان یعنی اور جب یہ لوگ غل و زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے یعنی جہنم کے ایک تنگ جگہ پہ مکان ذائقن ہاں جی جانب میں تنگ جگہ میں ڈال دیں گے جانب میں بھی پھر وہاں تنگ جگہ میں ڈال دیں گے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں اپنی موت کو پکاریں گے یعنی مشور یعنی موت ہلاکت تباہی یا یعنی اپنی ہلاکت کو پکاریں گے یعنی وہ ہمیں یقینی بات ہے موت ایک نو ہلاکت ہے ہلاکت ایک نو موت ہے یہ یعنی ہاٮٔس ہم ہلاک ہو گئے ہاں جی کہ کر جو ہیں فریاد کریں گے ہائی افسوس ہم ہلاک ہو گئے ورکر سر پیٹیں گے ہاں جی اور نمبر سبھر گوٹا ہاں جی ہر طرح کی پریشانی جس طرح کر سکتے ہیں وہ کریں گے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس حالت کو صبح رات سے تعبیر کیا ہے ہاں جی اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کی جب وہ ہلاکت کو پکاریں گے ہائے افسوس ہم ہلاک ہو گئے ہائے افسوس اب تو ہم مر گئے ہاں یا موت کو بریں گے کہ ہمیں موت اور لاگو کرے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں تو اب تو اللہ تعالیٰ ان سے خطا فرمائیں گے مزید پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم موت اور ہلاکت کو ایک دفعہ مت پکارو کیونکہ سزا اتنی ساختیں ایک دفعہ مت بلکہ بار بار کثرت سے پکارو لیکن سوائے تباہی اور بربادی اور عضابل کہ کے انہیں کچھ نہیں ملیں گے ہاں جی کچھ نہ ملیں گے تم پکارتے رہو تم چیختے رہو تم فریات کرتے رہو تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہاں جی احترہ جایت میں ہے سر فرقانہ نمبر چودہ میں لفظ اللہ تعت الم صور الواعدہ تم آج ایک صبور یعنی موت ایک دفعہ موت کو مت پکارو ایک دفعہ ہلاکت کو مت پکارو وط و سب رن کثیرہ کثرت سے موت کو پکارو بار بار موت کو پکارو بار بار ہلاکت و تباہی و بربادی کو پکارو یعنی آج تم ایک موت یعنی ہلاکت و بربادی کو مت پکارو نہ پکارو بلکہ کئی موتوں اور ہلاکت و بربادی کو پکارو یعنی آج تم مواولہ کرتے رہو فریاد کرتے رہو آہ وکا کرتے رہو اپنے آنکھوں سے جہنم میں اپنے سخت عذاب کو دیکھتے اور, اور چکتے رہو یہ حقیقی سور ہلاکت اور بربادی و موت ہے جس کو جہنمی جو ہے جہنم میں پوچھ ہاں جانے سے پہلے بھی جہنم تب لے جا رہے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی وہ اس طرح جو ہے انتہائی پریشان کالم کا میں پکارتے رہیں گے یہاں تیسری آیت تھے اللہ رماتے اب امامن اوت کتاب ہو میدان کا امن میں کچھ لوگوں کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا ہاں جی وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے خوش لوگوں کا جو ہے وہ جنتی ہوں گے کچھ لوگوں کا بائیں ہاتھ میں ملیں گے پیر پیچھے سے پھر اس کے چہرہ دینا گاورا نہیں کریں گے پیر پیچھے سے اس کے نامۂ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے تو وہ بھی وہاں پر جو ہے ہلاکت کو پگارے گا اور وہ جہنم میں ڈالے گا اور یہ عاد سر آیت حو من اوت کتاب و بہار وہ شاخ جس کا نام عمل دیا گیا ورا ظاہری پیر پیشے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو حسو ہے تو صبورا تو وہ بہت اسوات و ہلاکت کو پکارے گا موت کو پکارے گا مطلب کیا پھر وہاں پر وابلہ کریں گے ہائے افسوس اس میں ہلاک ہو گیا یا تو صبرہ سناتی ہے ہایا افسوس میں ہلاک ہو گیا ہائے افسوس میں تباہ ہو گیا ہائے افسوس میں برباد ہو گیا ہائے افسوس اب میں مر گیا ہاں جی تو اس طرح وہ ہلاکت و تباہی کو پکاریں گے اور نہ جَتاً وصلا سائرہ وہ جہنم گیا ان کو جو دیا جائے گا تجمہ اور جس کا نام عمل اس کے پشپیر یعنی پیچھے سے ہاں جی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا عن قریب وہ چیخ اٹھے گا یدکی میں ہلاک ہو گیا اور اسے آتش جہنم میں جلایا جائے گا لا ہاں جی بس ان آیات سے معلوم ہوا کہ دعوت وصور جو ہے قرآن میں جو آیا ہے اور دعا میں ہم ان دعوت سبور سے پناہ رہیں اللہ کے حضور میں کفار و مشرقین اور مجرمین کے فریاد ہے دعوت وصور حرکت میں کفار و مشرقین اور مجرم ظالم فاسق و فاجر لوگ جو اللہ یہ کسی حکم کا خیال نہیں رکھتے اور پھر توحبت طائب بھی نہیں ہوتے ہیں ہاں زندگی اسی گناہوں میں غرق رہ کے مر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے فریاد ہوگا وہ کل قیامت میں جب عذاب دیکھیں گے تو اپنی ساری جو عبتیاں دنیا کا ہاں جی؟ وہاں ان کے منہ سے نکالیں گے اور ان کو ہم اس کی بدلے میں عذاب چکھائیں گے تو وہ فریاد کریں گے ہاں جی تو وہ جو ہیں یہ لوگ اور مجرمین کی فریات تھے دعوت صور جو ہے کفار مشکین اور مجرمین فاصل و فاجر ظالم لوگوں کی فریات ہے وہ قیامت کے دن جو ہے اپنے برے اعمال کے انجام دیکھ کر وا سبرا کہہ کر پگارے گا ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا بور کر پکارے گا ہائے افسوس ہم ہلاک ہو گئے ہائے افسوس ہم برباد ہو گئے ہائے افسوس ہم تباہ ہو گئے یہ سبرا کا یہ سرمانہ معنیٰ ہے لغت میں کیا ہے ہاں جی اور یہ ان کے آہ و فغان ہوں گے وہ دن لیکن ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوں گے ہاں جی اب آپ نگر اندازہ کریں کہ یہ لوگ اس وقت کتنا پریشان ہوں گے یہ لوگ جو ہے کتنا پریشان ہوں گے لہذا اس مقدس دعا میں و بین دعوت سبور کہہ کر اللہ کے حضور اس ہولناک حالت سے پناہ مانگا ہے لہذا ہمیں یہ دعوت صور و بین دعوت کے لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے یہ وہ فریاد ہے یہ وہ چیخ و پکار ہیں کہ کل میدان قیامت میں کفال و مشرقین کریں گے ہاں جی فاصل و فاجر لوگ کریں گے دنیا میں گناہوں میں غرق رہا اللہ کو حل زیاد ضیاد کیا توبہ طائب نہیں ہوا ورنہ اللہ کے دروازہ سب کے لیے کھلا ہے ہاں اللہ رحم الرحمن نے لیکن توبہ کریں تو لیکن راستے میں آ جائیں تو لیکن اگر نہیں آیا مسلسل گناہوں میں غرق لکھا اور کل دیکھا جائے گا مارے گا تو پتہ چلے گا ابھی کون قحمد سے واپس آئے وہ چلو بولتے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا ہاں جی تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے یقیناً کل یہ فریاد ہوگا ان کو یہی تباہی ہوگی یہی آہ و فغان ہوگا اور پھر سے ان کو پکڑ پار کر کے غلط زنجیر میں بند کر کے جہنم میں ڈال دیں گے جلایا جائے گا تو وہاں پر بھی وہ واضح کہہ کے پھکاتے رہیں گے لیکن اس پکارنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فریاد رس وہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی فریاد رس تو اللہ ہے تو وہی اللہ نے ان کو اس کے حکم سے ڈال دیا تو حکن ان کو نکالنے والا ہے لہذا عزیزہ نگرامی اس دعا کو خلوص سے پڑھیں ساتھ ہی کیونکہ یہ ہلاکت کن کے لیے ان کے لیے جو مشرقین ہیں کافر ہیں مجرم ہیں منافق ہیں ہاں جی اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کرتا ہے اللہ کے مغرب بندوں کے ساتھ خیانت کا ظاہر کچھ بات ان کر کے اور کھلے عام جو ہے اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم نوا رکھتے ہیں اور کوئی توبت بینی ہوتی ہوتے ۔ تو اسے جو ہے مجرم اور ظالم فاسق و لوگوں کے لیے کل قیامت میں کے لیے وہ یہ فریاد کریں گے قرآن نے ہمیں پہلے خبر دے دیا کہ کل وہ اس طرح فریاد کریں گے اور جب اسے سے پکڑ پکڑ کے اس کو جانب میں ڈال رہا ہوگا لہذا لہٰذا اذن گرمی جو خلوص سے بھی پڑھیں ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ان تمام کاموں سے بچ کے رہنے کی کوشش کریں جو انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں اذن انسان کو ایک تو کفر شرک جہنم میں بد عقیدہ جو ہے کفر شرک آ جائے اس کی ایمانیات میں ہاں جی تو پھر جو ہے اللہ دین میں شب و شبہات اس کے دن میں آ گیا دین میں اعتقاد دی تو اس کا اعتقاد دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے قرآن کے حوالے دین جو اللہ نے ماننے کو سے خرابیا گیا تو وہ جاننے میں جائے گا دوسری بات جو ہے ہاں جی اللہ کے واجبات کو چھوڑیں جان بوجھ کر امدن اور توبہ طائب بھی نہ کریں اور محرمات کا ارتقاب کریں اور توبہ طائب بھی نہ کریں اور ان سے اشناب بھی نہ کریں اور بھائی ہاں جی اور خیامت آئے گا تو دیکھا جائے گا ہاں جی ابھی تو دنیا ہے عیاشی کرو مستی کرو کچھ دن بول کے گناہوں میں جو لوگ غرق کر رہتے رکھ ہیں تو بطائب نہیں کرتے ہیں دنیا کوئی مقصد بنا کے رکھتے ہیں تو قرآن نکاح ایسے لوکل واصب رکھ کے کریں گے لہذا ہمیں جو ہے اپنے آپ پہ نگاہ رکھیں ہاں جی اور اپنے آپ کو جہنم کے ان خطرناک حالتوں سے بچانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کریں اللہ ہم سب کو اس اساق احمد کی خوفنا اغوا صبرا کی فریاد سے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو ممنی مومنات کو محفوظ رکھے عامین حرم بالعالمین